من, من ونفخه ونفخه يا لا لا آمنوا جو ایمان لائے ہو لاترم سی باسی ماحل اللہ لکن، وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے سبھارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ ٹھہراؤ حرام قرار نہ دو وَلَا لا اور حد سے نہ بڑھو حد سے نہ گزرو ان لَا لا دین یقینا اللہ تعالیٰ حد سے والوں کو پسند نہیں کرتا عہد توڑنے کے متعلق یہود سارا سے بہت مباحثہ کرنے کے بعد اب اصل موضوع کی طرف پھر دوبارہ سے توجہ کی ہے یعنی کہ اس صورت کا جو بنیادی موضوع تھا او کو بال عہد و پیمان کو پورا کرو تو نثارا کے راہبوں کی تعریف کے بعد پاکیزہ چیزوں کو حرام ٹھہرانے سے منع کرنا یہ انتہائی مناسب تھا کہ انہوں نے ان باتوں کو نیکی میں داخل کر رکھا تھا لہذا اہل ایمان کو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اس سے منع کر دیا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا رحبانیت کے متعلق اللہ نے کہا واہ رحبانی رہبانی دنیا دنیا سے کنارہ کشی انہوں نے خود ہی ایجاد کر لی تھی ہم نے ان پر لکھی نہیں فرض نہیں کی تھی جو چیز شرح میں صاف حلال ہو اس سے پرہیز کرنا یہ نجائج ہے غلط کام شریعت نے ایک چیز کو حلال قرار دیا اور بلا وجہ بندہ اس سے پرہیز کرتا رہے اور اس سے بچتا رہے اب یہودوں نے سارا نے ایسا بہت سا کام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کاقیدہ چیزیں ان کے لیے حلال کی انہوں نے اپنے اوپر ہرا تھا اسے رحبانیت جب اختیار کی اللہ تعالیٰ نے تو دنیا ترک کرنے کا نہیں کہا بلکہ دنیا میں رہنے کے لیے دنیا میں جینے کے لیے دنیا کمانا معاشرے میں لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا اسلام تو اس کے متعلق باقاعدہ احسامات دیتا ہے اور اسلام نے رہبانیت کے بجائے تخوا سکھایا ہے رہبانیت کے بجائے تقوا پرہیزگاری یعنی اللہ تعالی کی حرام کردہ چیز کے بندہ قریب نہ جائے حلال چیزوں کو اپنائے لیکن حرام چیزوں سے بچے رحبانیت میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں سے ہی لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہیں دامن ہو جاتے ہیں کنارا کش ہو جاتے ہیں اچھا لباس نہیں پہننا اچھا کھانا نہیں کھانا یہ کوئی نیتی نہیں اس کے مقابلے مرزا نے سکھایا تکوا تکوا گناہوں سے بچنا اللہ کی نافرمانی اللہ کے منع کردہ کاموں سے بچنا پھر بس ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں خدا حلال چیز نہیں کھاؤں گا تو شریعت نے اس سے بھی منع کیا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی قسم توڑے اور قسم کا کفارہ ادا کرے جس طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ تین آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں آئے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اور آپ کے احوال کے متعلق دریافت کرتے رہے جب انہیں بتایا گیا تو گویا کہ انہوں نے اسے بہت کم سمجھا کہنے لگے ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت ہے جتنا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں اتنا ہم کریں تو یہ تو بہت تھوڑا ہوگا ہمارے لیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بھرانا ہوا نے تو ان کو بڑی شان و عظمت دی ہے ان کے تو اگلے پچھلے سارے گنا اللہ نے پہلے ہی معاف کر دی پھر بھی وہ اتنا کرتے ہمیں اس سے زیادہ کرنا چاہیے یہ نظریہ رکھا انہوں نے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو ساری رات قیام کروں گا سوگا نہیں دوسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھتا رہوں گا مسلسل کبھی ناغا نہیں کروں گا تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا نکاح نہیں کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا نے بلایا تو پوچھا تم نے ایسی ایسی بات کہی ہے اللہ کی قسم میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ڈرنے والا ہوں اللہ تعالی کا سب سے زیادہ خوف رکھنے والا ہوں اور میں روزے بھی رکھتا ہوں ناوا بھی کرتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں رات کو سوتا بھی ہوں عورتوں سے نکاح بھی میں نے کیا ہے تو جو میری سنت سے میرے طریقے سے میرے بکی پیار کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں اس طرح کی اور بھی کئی ایک روایات ہیں کہ عبداللہ اللہ علی مسعود علیہ اللہ تعالیٰ وسلم کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں تھے ہمارے ساتھ بیویاں نہیں تھیں تو اب ظاہری بات ہے ہم نوجوان تھے اور جن کی خواہش تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اجازت ارد کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کسی نہ ہو جائیں یہ شاعت جنسی خواہش ویسے ہی ختم ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس پہ منع کر دیا تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلال چیز کے ترق کرنے سے منع کرتے تھے آیت نازل ہوئی جب ہم نے یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی انہیں اپنے اوپر حرام نہ کر لو تو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدع کرنے کی اجازت دے دیتا وقتی نکاح تھوڑی دیر کے لیے نکاح اور پھر بعد میں خیبر کے دن جب گدبہ خیبر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدوں کا گوشت بھی اور عورتوں سے مط کرنا بھی حرام قرار دے دیا اسلام کے شروع میں آغاز میں اس کی رخصت تھی اجازت تھی مط کرنے کی کہ مقررہ وقت تک تھوڑی دیر کے لیے عورت سے نکاح کرنا اتنے عرصے تک لیکن اب حرام ہو گیا منع ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر بن وکت رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اعلان کرنے کے لیے بلکہ خود اعلان کیا کہ اے لوگوں میں نے تمہیں عورتوں سے موٹا کرنے کی اجازت دے تھی تھی بے اللہ سبحانہ بھائی میں نے اسے حرام کر دیا ہے تو جس شخص کے پاس کوئی ایسی عورت ہو جس کے ساتھ اس نے مط کیا ہے یعنی ابھی اس کا مطعع جاری ہے تو وہ اسے چھوڑ دے اور متاع کے ایون اس نے جو مہر اس کو دیا ہے وہ اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لے اور یہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالی نے اس کو حرام کر دیا ہے یہ صحیح مسلم کے حدیث کا بھی تو جو چیزیں اللہ تعالی نے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو اور جو اللہ نے حرام کی ہیں انہیں حلال نہ کرو ان اللہ لا فیب المعتدین یقین اللہ تعالیٰ پر زیادتی کرنے والوں کو حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وکول حلال القیبا اور اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے حلال پا پیزا کھاؤ بطخلّہ البی انتم تم مؤمنون اور اس اللہ سے ڈرو کہ جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو یعنی حلال کو حرام نہ ٹہراؤ ہاں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کے قریب نہ جاؤ لاقی اللہ تعالیٰ تمہارا لغو قسموں پر مؤاخذا نہیں کرتا ولا قيعذكم بما عقدتم الايمان لیکن تم سے اس پر مؤاخذا کرتا ہے جو تم نے فقط ارادے سے قسمیں کھائیں فکفارته تو, تو یہ جی فقط قسمیں ہیں اس کا کفارہ ہے اطعام عشراتي مساقين من اوصفي ما تسبون اهلقم کہ درمیانے درجے کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اس طرح کا دس مسینوں کو کھانا کھلانا ہے او کس وقت یا انہیں کپڑے پہنانا او تحریر و رقاب یا ایک غلام ایک گردن آزاد کرنا سمل تو جو شخص نہ پائے و ایام تو تین دن کے روزے رالی کا کفارت ادا الگ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا بیٹھو ایمانا تم اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو کزالی کا یہ اللہ تشکور اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو کروان قسمیں یہ زمین کی جمع ہے پسند تو پیچھے حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنے کی بات ہو رہی ہے تو ساتھ ہی پسند کا کفارہ بھی اللہ تعالی نے ذکر کر دیا ہے اس سے ایک تو یہ اشارہ ہے کہ جو اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا تو یہ پسند ہے اسے اس کا کفارا دیکھنا پڑے لفظ قسم اگرچہ نہ بھی بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہد کے بارے میں یہ کہا تھا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا اللہ تعالیٰ نے اس کو قسم قرار دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس قسم کا پٹھارا دیا یعنی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی حلال کردہ چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ میں یہ کبھی نہیں کھاؤں گا یہ قسم ہے تو بندے پر لازم ہے کہ اس قسم کا پسارا دے اور اللہ کی حلال کردہ چیز کھائے تو قسم اس کی تین قسمیں بناتے ہیں تین قسمیں ایک ہوتی ہے یمین لبب یمین لبب لگب قسمیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم سے لغب قسموں کا موافظہ نہیں کرتا وہ لغ قسم یہ ہوتی ہے کہ بندہ بے ساختہ قسم اٹھاتا ہے غیر ارادی طور پر کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پر قسم اٹھانے کی اور وہ ارادہ تک نہیں عادت ہے آجا تک پسمیں اٹھاتے عرب میں بھی, بھی اس قسم کا ماحول چلتا تھا بات بات پر ولّہ ہی ولّہ ہی بلّہ اللہ قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں کوئی موقع نہیں بس بات کرنی ہے ولّہ ہی بلہ اللہ کی کسمیں اٹھاتے جانا یہ ہے لگل قسمیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لگل قسموں پر اللہ تمہارا معافذہ نہیں کرتا یعنی کہ جو بندہ غیر ارادی طور پر کھاتا ہے بے پیشاختہ اس کی عادت بنی ہوئی ہے تو وہ قسمیں ان کا کوئی کفارہ نہیں ان پر کوئی معافذہ نہیں دوسری قسم اس کو کہتے ہیں یمین گموس یمین گموس یعنی جھوٹی قسم بندہ ارادہ تھا نام جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھاتا ہے جھوٹ بول کر قسم اٹھائے کہ ایسا ہوا ہے حالانکہ ہوا نہیں یا کہے کہ ایسا نہیں ہوا حالانکہ ویسا ہوا ہو تو جان بوجھ کر قسم اٹھائے یہ کبیلا گناہ ہے اس کا کوئی کفارا نہیں جان بوجھ کے جھوٹی قسم اٹھائی ہے تو اس کا کوئی کفارا نہیں یہ کبیلا گناہ ہے اس کا علاج یہی ہے کہ بندہ اللہ تعالی سے سچے دل سے توبہ کرے اور اس کام سے باہر آ جائے اور تیسری وہ قسم ہوتی ہے کہ جو بندہ ارادہ کرم اٹھاتا ہے اور اس قسم کے مطابق وہ عمل بھی کرتا ہے قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں ایسے کروں گا یا میں ایسا نہیں کروں گا اپنے مستقبل کے ارادے کے بارے میں وہ قسم اٹھاتا ہے تو اگر پھر اس ارادے کی خلاف ورزی اس کو کرنی پڑے تو وہ اپنی قسم کا پتارا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی استرا کر لیا کرتے تھے ایک بندے نے قسم اٹھائی ہے کہ میں ایسا کروں گا لیکن ویسا وہ کر نہیں سکا رکاوٹ آ جاتی ہے مسائل کھڑے ہوئے قسم کا کفارہ فخارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی کوئی ایسی قسم اٹھاتے کہ پھر دیکھتے کہ اس کے برخلاف دوسری بات زیادہ بہتر ہے تو بہتر کام کرتے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیتے تو یہ جو قسم ہے اگر بندہ اس کے خلاف کرنا چاہے پھر اس کا پسارا کیا ہے وہ اللہ نے تفصیل ذکر کی ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا جس طرح آپ اپنے گھر میں کھانا کھاتے ہیں اس معیار کا نہ اس سے گٹیا نہ وہ زیادہ پر تکلق ہاں اگر آپ زیادہ پرتکل کھانا کھلانا چاہیں وہ آپ کی اپنی سواب دی جائے لیکن جو فرض ہے وہ ہے اپنے گھر میں جس طرح کا آپ کھاتے ہیں ویسا کھانا دس مسکین یا پھر دس مسکینوں کو لباس کپڑے پہنا دو یا غلام آزاد کر دو ان تینوں میں سے کوئی کام بھی نہیں کر سکتے ایام پھر تین دن کے روزے رکھو یعنی کہ تین کاموں کا اختیار ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بندہ کر لے اور اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا پھر وہ تین دن کے روزے رکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے کہ عبد عبدالرحمٰن بن سمورا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کام پر قسم کھاؤ تو اس کے علاوہ کسی دوسرے کام کو اس سے بہتر سمجھو تو بہتر کام کر لو اور اپنے قسم کا پتہ دو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے انہوں نے سواری طلب کی اون آپ نے قسم اٹھا لی کہ تمہیں سواری نہیں دوں گا پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواریاں آ گئی آپ نے انہیں بلایا اور ان کو سواری دے دی دینے تو آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ میں نہیں دوں گا آپ نے فرمایا کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا کام بہتر ہے اور میں قسم اٹھا لیتا ہوں تو عن تو میں اپنی قسم کا افارا دیتا ہوں وہ اطیث اللہ ہوا خیر اور جو کام بہتر ہوتا ہے میں وہ کرتا ہوں اب تو لوگ کہتے ہیں بس زبان سے بات نکل گئی اب چاہے دوسری بات بہتر بھی ہے ڈٹ جاؤ اس پہ اپنی زبان پہ چکے رہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان کی بات نہیں بلکہ قسم اٹھا رہی قسم اٹھانے کے بعد بھی محسوس ہوا کہ جو بات میں نے کہی اس سے بہتر دوسرا کام قسم کا کفارہ دے دیا تو ہمیشہ اپنی بات سے رجوع کرنا اگر محسوس ہو کہ جو بات میں نے کہی ہے اس کی اس پر دوسری بات زیادہ بہتر ہے تو اپنی بات سے رجوع کر لے پڑتا اس سے بندے کی شان میں کمی نہیں ہوتی اگر قسم اٹھا لیا تو قسم کا کفارہ دے دے اسی طرح اگر کوئی آدمی نظر مانتا ہے نظر مانتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا اگر یہ ہو گیا اللہ سے وعدہ کرتا ہے نظر مانتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا لیکن وہ کر نہیں سکتا تو پھر وہ نظر کا بھی کفارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفارا تو نظری کفارت و یمی نظر کا کفارہ بھی قسم والا ہی ہے یعنی جو کفارہ پسند کا ہے وہی کفارہ نظر کا ہے اگر کوئی بندہ نظر مانی ہے اس نے لیکن نظر پوری نہیں کر سکتا تو وہ یہی کام کرے یا تو درمیانے درجے کا کھانا دس بندوں کو کھلا دے جس طرح کا خود کھاتا ہے یا ان کو کپڑے لے کر دے دے یا ایک غلام اداد کہوائے ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو تین دن کے روزے رکھے یہی کفارہ پسند کا ہے یہی کفارہ نظر کا ہے یا ایوہ الذین آمانوا انما الخبر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فجتنبوہ لعلہ کم تفلحون اے لوگو جو ایمان لائے ہو یقینا شراب اور جوا اور شرف کے لیے نفذ کرداد چیزیں وہ تو ہوں یا کچھ بھی بل اور فار کے تیر رجس من عمل الشیطان یہ شیطانی عمل ہونے کی وجہ سے سراسر گندے ہیں بوہو تو ان سے بچو رون تاکہ تم پلا پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ یہ آج شراب کے سلسلے میں سب سے آخری حکم ہے پہلے اللہ تعالی نے شراب سے نفرت دلائی کہ تم پھلوں سے لیتے ہو سکارن ورز کرنا نشہ بھی اور اچھا رزت بھی یعنی شراب کو اچھے رزت سے الگ بیان کیا کہ شراب بھی رزت ہے لیکن اچھا نہیں پھر اللہ تعالی نے منع کیا کہ جب تم نے شراب پی ہو نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ آہستہ آہستہ کر کے شراب سے نفرت دلائی پھر یہ آخری ع شراب کے بارے میں اللہ نے حادثہ کیا کہ رسط منہ شیطان پنجا نیٹو اس سے بچو شراب اس آیت میں حرام کر دی گئی <تصفح> رضی اللہ تعالی عنہ جب سورہ بقرہ اور سورہ نصاب والی آیات حاضر ہوئی جن میں شراب سے نفرت دلائی گئی تھی تو وہ کہتے اللہ بھائی چند نا گیا شفا اللہ واضح ہوگا ہمارے لیے نازر فرمان مطمئن نہیں ہو رہے تھے وہ تو پھر اللہ سبحانہ ہوا تھا نے یہ آیت نازل کی اور اس میں شراب کو بھی حرام کیا اور مزید چیزوں کو بھی حرام کر دیا شراب کے ساتھ ساتھ نئی سے جا انسار بوت بغیر شرک کے لیے گاڑی گئی کوئی بھی چیز ہو چاہے بوت ہو چاہے کوئی اور چیز ہو درختوں کی بھی لوگ پوج پوجا کرتے ہیں قبروں کی بھی پوجا کرتے ہیں کوئی بھی شے ہو بل اضلاع اور فال نکالنے کے تیس ابت ازمائی کے تیس یہ تین چیزیں بھی صاف صاف اللہ نے شراب کے حرام کر دی تو خمر اس کو کہتے ہیں ما خامر العقل جو عقل کو ڈھانپ لے بندے کا دماغ ماف کر دے بندہ ٹول ہو جائے یہ ہے خمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مسکرنگ خمر و کل مسکرنگ حرام ہر نشہ چیز خمر ہے ہر وہ چیز جو نشہ دیتی ہے عقل میں خطور پیدا کرتی ہے وہ حرام ہے شراب کے حکم میں ہے اور اسی طرح خلافت اسلامیہ اس کے اندر تباہی اور بربادی جو آئی ہے دیگر افباد کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ کچھ فوکا نے یہ کہا کہ صرف انگور اور کھجور کی شراب یہ ہے انگور اور کھجور کی شراب پینے پر حد لادے میں باقی جتنی بھی نشہور چیزیں ہیں ساری حلال کر دی حد ساتے جس کی وجہ سے اسلامی مملکت میں بڑا خطور پیدا ہوا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سریے ہر نشہ آور چیز خمر ہے وہ شراب چاہے جس چیز کی مرضی بنی ہو وہ قیون ہو یا بھنگ ہو یا کوئی اور شہ ہو جو نشہ آور ہے انسان کے دماغ کو لیتی ہے عقل میں خطور پیدا کر دیتی ہے یہ چیز نشابر ہے خمر شراب کے حکم میں ہے اور یہ حرام ہے پھر دوسری چیز اللہ سبحانہ ہوا تھا نے میسر میسر میسر کہتے ہیں جبے کو جبے کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں جس میں ہار جیت پر شرط لگائی جائے وہ جوا ہے اسی طرح لاٹری قسمت پوری انعامی بانڈ انعامی سکیمیں یہ سب جوئے کی قسمیں ہیں سب جوا ہے کئی ظالم جے والی سکیموں پر عمرے یا حج کا انعام رکھتے ہیں لوگوں کو درسانے کے لیے سکیمیں نکالتے ہیں انامی سکیمیں الٹی سیدھی اور انعام کیا جی؟ مرے کا ٹکر آج کا ٹکر پیکج میسر ہے انصاف ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے انصاف میں شامل ہے ازنام ازلام فال نکالنے والے تیر جسے جس لوگ فال نکالتے ہیں، پہلے تیر ہوتے تھے آج کل وہ کئی طریقے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ کئی وہ فٹ پاتوں پہ توتا لے کے بھی بیٹھے ہوتے وہ توتا ہاتھ نکالتا ہے اور پتہ نے کیا کیا طریقے یہ سب شریعت میں حرام کی یہ جے کی ایک اور قسم بھی بڑی چلتی ہے انشورنس بیمہ یہ صرف جا ہی نہیں بلکہ سود جا اور غرر کا ماجونے مرکب ہے انشورس بیما پالیسی اور اسی طرح انشورنس کی ہی شوگر کو شکل تکافل تکافل وہ بھی یہی ہے بلکہ وہ انشورنس سے زیادہ برا ہے تقافل اس میں حرمت اور زیادہ ہے اسی طرح یہ جو بولی والی کمیٹی یہ بھی جہ سب جے بھی کس میں ہے تو بہت یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی فرمایا یہ شیطانی عمل ہے اس سے بچو کا کہ تم کامیاب ہو گئے ان شیفان یقیناً شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور دشمنی ڈال دے اور یا سب دہ ذکر اللہ اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے فہر منتا ہوں تو کیا تم بعض آنے والے ہو اب شراب اور جبے کی ضرورت ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے دینی اور دنیاوی نقصانات بیان کیے ہیں دینی نقصان تو یہ ہے کہ شراب جبے اور نماز اور ذکر الہی سے بندے کو روکنے اور غافل رکھنے کا باعث بنتا ہے اور دنیاوی نقصان یہ ہے کہ سود اور جبے وغیرہ سے اور شراب سے آپس میں بغض، عجاوت دشمنی کینا حقف یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور ان کا پایا جانا بالکل واضح ہے ساحد نے روایت کرتے ہیں کہ شراب کی حرمت سے پہلے میں انصار اور مہاجرین کے کچھ لوگوں کے پاس آیا تو انہوں نے کہا آؤ تمہیں کچھ کھلائیں اور شراب پلائیں خیر میں ان کے ساتھ ایک بار میں گیا وہاں ان کے پاس اون اونٹ کی بھنی ہوئی سیری اور شراب کا ایک مشکیزہ تھا میں نے ان کے ساتھ کھایا پیا ان کے پاس مہاجرین و انصار کا ذکر ہوا تو میں نے کہا مہاجرین انصار سے بہتر ہیں بن اللہ ہیں تو ایک آدمی نے سیری کا ایک جبڑا پکڑا اونٹ کی سیری کا جو اونٹ کے رکھی ہوئی تھی کھانے کے لیے اس کا ایک جبڑا پکڑا اور مجھے دی جس سے میری ناک زخمی ہو گئی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے میری ناک زخمی کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں یہ آیت نازل کی ان نمل قمرام شیفانی اب شراب کی ان کی اصل دماغ حاضر نہیں ہے اور اس طرح کا کام کر بیٹھے. تو اللہ اشارہ اس میں دینی دنیا بھی ہر قسم کے نقصانات ہیں وہ عطیر اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی وہ عطیر الرسول رسول کی اطاعت کرو وہ ڈرو اور ڈرو فن طبل تم پھر اگر تم پھر جاؤ فلو تو جان لو انما رسولن البلاغ تو یقیناً ہمارے رسول پر واضح پہنچا دینا ہی ہے یعنی اور شراب سے باز رہنا اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے لہذا اللہ اور اس کے رسول کی اطاع کرو اور شراب اور جوئے سے بعد آ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی اطاع سے مراد قرآن و سنت کی پیروی ہے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوٹی تل قرآن اللہ اوٹی تر مجھے کتاب بھی دی گئی ہے اور اس کی مثل یعنی سنت اور حدیث بھی دی گئی ہے لئی سمن عمیر السوالخات وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک امال کیے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے جنا کوئی گناہ نہیں ہے فیم جو وہ کھا چکے اِذَا مستقبل و جب انہوں نے تقوی اختیار کیا اور وہ ایمان لے آئے وہ امیر السوال خات اور نیکامال کریں سمت و امن پھر وہ متقی بنے اور ایمان لائے سمت کا احسان پھر وہ انہوں نے اختیار کیا پرہیزگاری اختیار کی اور انہوں نے نیکی تھی، واللہ یحب اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے یعنی حرمت سے پہلے شراب کی حرمت سے پہلے جو لوگ شراب پی چوئے کی حرمت سے پہلے لوگوں نے چوہا کھیلا اب اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکامات آنے کے بعد وہ مستقی بن جائیں پرہیزگار بن جائے اور ان کاموں سے بعد آ جائیں تو ان کے صادقہ ان اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے کوئی گرست نہیں کوئی گناہ نہیں کیونکہ اس وقت تو ان کی خدمت کا حکم نازر ہی نہیں ہوا تھا تو لہذا بار بار اللہ تعالی نے کہا ہے کہ ادامت تک ہوا امنوں پھر کہا سمت تک ہوا امنوں پھر کہا سمت تک ہوا نو بار بار تخوا تین وقت دوہرایا کہ تقوی والے بنیں پرہیزگار بنیں یہ کام چھوڑ دیں بعد آ جائیں پھر کوئی ہرجر گناہ نہیں ملتی ہے سہرت کے لیے